اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سے مچ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر آمان نہ اولاتے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جب ہی وہ خوشیاں مناتی ہے